لڑکیوں کے لیے تعلیم اتنی کافی ہے کہ قرآن مجید تجوید کے ساتھ پڑھیں اور بہشتی زیور خوب اچھی طرح سمجھ کر پڑھے جسے زائد معمولی طور پر اردو لکھنا پڑھنا سیکھ لیں جب اردو پڑھنا آ جائے گا تو اسلامی کتابیں اردو میں دین کی محبت پیدا کرنے والی دل کو بنانے والی آخرت کی فکر پیدا کرنے والی دل سے دنیا کی محبت نکالنے والی کتابیں ایسی کتابیں پڑھانے کی ضرورت نہیں رہے گی وہ خود ہی پڑھ سکتی ہیں تعلیم تو اتنی کافی ہے اور اگر اسے زیادہ تعلیم دین حاصل کرنا چاہیں اور عربی زبان میں اس میں بھی یہی شرط ہے کہ اپنے گھر میں رہ کر کریں جامع کے جو فساد بتائے تھے کئی ان فسادات سے بچنے کی تدبیر صرف یہی ہے کہ گھر میں رہ کر پڑے گھر سے باہر نہ جائیں جامعات البنات کے فسادات کا بیان ان اللہ آپ اسی کیست میں کچھ دیر بعد سن سکیں گے فساد پیدا ہوا لڑکیوں کی تعلیم میں اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ علم کو مقصود سمجھا جاتا ہے حالانکہ علم مقصود نہیں علم تو مقصود ہے مقصود حامل ہے آج کل خب کا مرض ہو گیا لڑکیوں کا ذہن بھی ایسے بنایا جاتا ہے والدین کا ذہن بھی ایسے ہوتا ہے کہ نام ہو ہماری لڑکی عالمہ ہے ہماری لڑکی خوف ہے ہماری لڑکی قور ہے اتنی بڑی عالمہ ہے فلاں جامعہ سے پاریاں ہوئی ہے فلاں جامعہ نے پڑھاتی ہیں نام پیدا کرنے کے لیے یہ جی ساری مصیبتیں برداشت کر رہے ہیں اس کو کہتے ہیں طب علم سے مقصد تو علم خود تو مقصد ہے نہیں مقصد تو حامل ہے سو حامل کی اصلاح جتنا میں نے پہلے بتایا کہ قرآن کریم تجویز سے ہو بیشتے خوب اچھی طرح سمجھ کر پڑھ لیں اور اردو اتنا لکھنا پڑھنا سیکھ لیں کہ دینی کتابیں بہتر قسم کی جن کی تفصیل میں نے بتائی کہ دینی کتابیں کیسی پڑھنا چاہیے وہ کتابیں پڑھ سکیں صرف علم حاصل کرنے سے کچھ نہیں بنتا جب تک کہ ماحول صحیح نہیں ہوگا کچھ نہیں بنتا اس کی مثال ایک ہمیشہ بتاتا ہی رہتا ہوں کہ اسکولوں کالجوں میں ان کے نصاب میں بھی تینی کتابیں تو کافی ہیں اسکولوں میں کالجوں میں دینی کتابیں کافی پڑھائی جاتی ہے مگر حامل شف کو بھی نہیں ہوتا نہ پڑھانے والوں میں نہ پڑھنے والوں نے وہ جو قصہ ہے کہ نام پہ تیرے جان فدا ہو دل میں نہ کوئی تیرے سوا ہو نام پہ تیرے جان فدا ہو حال دیکھیں تو حال کیا ہے کام نہ تیرا ات بھی ہے ایک ایک خروط کی نافرمانی نافرمانی بھی کھلی بغاوت اس سے یقین کر لیجئے کہ آئل کافی نہیں آئل کسی کام کا نہیں جب تک جو اس پر حامل کرنے کے جو تریق شریعت نے بتائے وہ حامل کے طریقے اختیار نہیں کریں گے حامل نہیں ہو سکے گا آئل میں وبارے جان ہوگا اور عمل کے طریقوں میں سے سب سے بڑا طریقہ یہ ہے کہ ماحول شاہی ہو اسکولوں کالجوں کا ماحول اگر خراب ہے تو جامع ہاتھ جو ہے نا جامع حال بنات ماحول ان کا بھی شاہی نہیں ہے اس لیے لڑکیوں کو تعلیم دیں اپنے گھروں میں رکھ کر ایک خرابی تو میں نے یہ بتائی کہ حامل کو آئل کو مخصل سمجھ لیا پر زیادہ سے زیادہ آئل اس لیے کہ نام پیدا ہو خود چاہ کی بنا پر بہت بڑی حالی مقور یا بن جائے دوسری خرابی ہے کہ گھروں نے مرد خود اس لیے نہیں پڑھاتے کہ ان میں خب مال بہت زیادہ ہے صبو صبو جیسے اٹھیں گے بھاگو دفتر کی طرف بھاگو کارخانے کی طرف بھاگو دکان کی طرف دس پندرہ منٹ یا آدھا گھنٹہ اپنی اولاد کی دنیا اور آ کر دونوں سدھارنے کے لیے اگر اولاد پر خرچ کریں بیچ کریں بی, بی کو پڑھائے بیوی بی پھر آگے اولاد کو پڑھائے تو مرد کا کام ذرا پھر ہلکا بھی ہو جائے گا مگر اس کو کمانے کی ہے کمانے کی کمانے کی یہ دس پندرہ منٹ یا زیادہ زیادہ آدھا گھنٹہ بھی اگر روزانہ بیوی بی بی بچوں کی تعلیم پر لگا دے تو سارے خصے صحیح ہو جائیں مگر آج کا مرد ایسے کرنے کیوں تیار نہیں ہے اسی لیے کہ اس کے مال کا نقصان ہوتا ہے ایک ایک پائی کی خاطر دراصل دیر سے جائے گا تو اتنے میں شاید بھی گاہ کا کر واپس چلا جائے کیا بنے گا پائی پائی کی خاطر اپنے اولاد کو تباہ کر رہا ہے اور بات یہ ہے کہ گھر میں تجویز سے قرآن جو پڑھائے گا تو پہلے اپنی تجویز بھی تو درست ہو اس کو تو اتنی فرصت نہیں ملتی کہ اپنی تجویز درست کر لے گھر میں بہشتے پڑھانے کے لیے ضروری ہے کہ خود بہشتے کو سمجھتا ہو تو اتنی فرصت خان صاحب تو ملتی نہیں ہے کہ دینی ساحل خود سمجھ سکے اور ان کو صحیح کرے قرآن کریم صحیح کرے پھر آگے اولاد کو صحیح کروائے اتنی فرصت اس کو کہاں ملتی ہے بس یہ بنیادی خرابی ہے اور مزید یہ جانچ جو ہیں ان کے ان میں پڑھنے جانے کے شوائب میں نے لکھ دیے ہیں اپنی رسالہ اکران مسلمات میں اس میں جو لکھے ہیں وہ بھی ان لوگوں کے لیے کہ جو کچھ کرنا چاہتے نہیں چلیے آخری صورت آخری صورت کچھ نہیں کرنا چاہتے اور ان جگہوں میں اس برے ماحول میں اگر بچیوں کو بھیج کر تباہ کرنا ہی چاہتے ہیں تو کم سے کم وہ احتیاط تو کر لیں جو میں نے اس میں لکھی ہے ورنہ تو یہ ہے کہ لڑکیار دیواری سے باہر لڑکی نکلے ہی نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت چھپانے کی چیز ہے گھر سے نکلتی ہے تو شیطان اس کے پیچھے لگ جاتا ہے اور فرمایا کہ عورتیں شیطان کے جال ہیں یعنی شیطان مردوں کی دنیا میں آخر تباہ کرنے کے لیے اور انہیں جہنم میں لے جانے کے لیے انہیں عورتوں کے ذریعہ پھانستا ہے گوشت وغیرہ جب خرید کر لاتے ہیں تو راستے میں اس کا اہتمام کرتے ہیں کہ کھولا نہیں لاتے کہیں چیز نہ اچک لے چیز نے کہیں جھپڈا لگا دیا اور وہ چکر لے گئی اس لیے بہت احتیاط سے لاتے ہیں وہاں تو یہ ہے کہ گوشت خود نہیں اڑتا ہے چیل ہی جھپٹے گی اور جہاں گوشتی ایسا ہو گوشت ہی ایسا ہونے کو تیار ہو لڑکیوں کی حالت تو یہ ہے کہ ذرا سے کسی نے دور سے نظر ڈالی تو بجائے اس کے کہ وہ اس کو جھپٹ کر اچ کر لے جائے جو خود ہی بھاگنے کو تیار ہے حضرت کچھ اگر کچھ تھوڑی سی حاصل ہو اگر کچھ ذرا سا درد ہو ذرا سا درد ہو دین کا اور ذرا سی غیرت ہو بایوسی نہ ہو تو باقیات حضرت کے دنیا میں بہت ہیں بہت ہیں بہت ہیں کتنی لڑکیاں اس طریقے سے بدکاریوں میں مبتلا ہوتی ہے کتنی لڑکیاں گھروں سے بھاگ بھاگ کر جا رہی ہیں اور کتنی کتنی لڑکیاں وہاں عدالتوں میں جا کر اب خود نکاح کر رہی ہیں یہ واقعات کچھ ایسی بات نہیں ہے کہ ان کو ثابت کرنے کے لیے کچھ کتاب لکھی جائے کہ ایسے ہو گیا ایسے ہو گیا ایسے ہو گیا رات دن ایسے واقعات سن رہے آنکھوں سے گزر رہے ہیں مگر پچھتا کیا ہے ان کامل کلو بلدی سے آنکھیں ان کی اندھی نہیں ہیں دل کی آنکھیں اندھی ہو گئی ہیں چہرے کی آنکھوں سے سب کچھ دیکھ رہا ہیں دل کی آنکھیں اندھی ہو گئی اس لیے ان کو بات کو سمجھ میں آتی نہیں اللہ تعالی دلوں کی آنکھیں بنا دیں اور کچھ ہوش میں آ جائیں ہوش میں لڑکی اور چار دیواری لڑکی کا چار دیواری سے نکلنا اور مصیبتوں کا آنا دین بھی تباہ دنیا بھی تباہ نسل مشہور ہے کہ چڑیا کا چھوٹا سا بچہ جہاں گھونسڑے کبھی گھونسلے سے ایک بار گر پڑا تو اس کو ہزاروں بار رکھو نہیں ٹھہرے گا گرتا رہے گا گرتا رہے گا یہ بات مشہور ہے کچھ تھوڑی بہت ہم نے بھی دیکھی ہے چڑیا کا بچہ چھوٹا سا جب وہ دیتی ہے گھونسڑے میں بچہ دیتی ہے تو وہ اندر محفوظ رہتے ہیں وہ چھوٹے چھوٹے ذرا سی بوٹی سی اور کچھ نہیں ہوتا چند دنوں کے بعد جب وہ ہوشیار ہو جاتا ہے اڑنے لگتا ہے تو باہر نکلتا ہے, ہے. اور گھونسلے سے گر گیا پھر ہزاروں کوشش کر لیں اس کو گھونسلے میں اس کے رکھے خوب اچھی طرح تھوڑی دیر کے بعد دیکھیے پھر گرا ہوا پھر گرا ہوا پھر لڑکی گھر سے نکلی اور دین اور دنیا دونوں تباہ پھر نہیں بچ یہ لوگ جو کہتے ہیں نا کہ ہماری لڑکیاں جو ہیں وہ اسکول یا کالج میں جاتی ہیں تو پردے سے جاتی ہیں اور پردے سے پڑھتی ہیں یا یہاں یہ ہے کہ بنات میں جاتی ہیں تو پردے سے جاتی ہیں یا جا کے کہ بھی کہتے ہیں کہ بہت ہی شوریہ اور کسی کی بیوی یا بیٹی بہت ہی شوریہ حق نیک ہے اور ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ تفریح کے لیے نکلا کرو تو ٹھیک ہو جائے گی سنیے راستے سے جب نکلیں گی تو گندا راستہ سامنے آئے گا ہر قسم کی خرافات، خوراکات ماحول تصویریں گانے باجے یہ چیزیں اور جس طریقے سے یہ عورتیں مردوں کے لیے بنی اسرائیل کے مچھلیاں ایسی مرد عورتوں کے لیے مچھلے مچھلے ان کو مچھلے کے ڈر کرائیں گی جاتی جاتی کبھی کسی پر نظر پڑی کبھی کسی پر نظر لگ جائے گی کہ یہ مسئلہ مجھے مل جائے یہ مسئلہ مجھے مل جائے تو یہ کیسی محسوس hmm. لڑکیوں کو گھروں میں بچائے گھروں میں اور ان سے کام دے گھروں کے کام اتنے لے اتنے لیں اتنے لیں کہ رات تک ویسا کی نماز پڑھتے وقت بس اونگتی اونگتی نماز پڑھے تھک جائیں ایسے پھر لیٹ جائیں ساری رات ہی نہ نماز پید پازہ دم ہو کر پھر کام کرو ایسا کام لے گھر کا ان لڑکیوں سے اتنا کام لیں کہ جیسے خرکار گدے سے کام رہتا ہے تو یہ ٹھیک ہوں گی تو کام تو لیتے نہیں ہیں سر گھر کا. تو بہت سے لوگ کہتے رہتے ہیں کہ اگر ہم جامعہ میں ہمیں بچی نہیں پڑھاتے جامعہ میں تو پھر یہ سارا دن پڑی رہتی ہے خیالات خراب ہوتے ہیں میں ان سے کہتا ہوں کہ یہاں بھیجا کریں ہمارے مکان میں پہلے تو اوپر چھتیں صاف کریں اس کے بعد نیچے پنکھے صاف کریں ٹیوب لائٹیں صاف کریں بل صاف کریں پھر دیواریں صاف کریں پھر فرش صاف کر کے اس میں پہلے صاف کریں جھاڑو نے اس پر پونچا پہ لگا اور اس کے بعد کمروں کے کھڑکیاں ہیں دبازے, اور گریڈ وغیرہ اور جالیاں ان کو صاف کریں پھر بھی اگر کچھ وقت بچ جائے تو پھر ایسے کریں کہ بستروں کی چادروں کی بلائی کریں اور پھر بھی اگر وقت بچ جائے تو پھر یہاں طلبا کو ایک درد کر دیا کریں گے تو یہاں پورے دار تازی صفائی کرے ایک بار تو میں نے کہا کہ روزانہ دس عورتیں آیا کریں کا ہم سے تعلق واقع ہے وہ روزانہ درست آئے صفائی کرنے کے لیے ان کی اشرہ کیسے ہوتی مرید کہلانا یا مریدا کہلانا آسان ہے مگر بننا مشکل تو کہا تھا نا اس نے گرو نے گرو سے جا کر کہا چیلے نے حضور بولے مرید بنا لے چیلا بنا لے اس نے کہا بیٹا چیلا بننا تو بہت مشکل تو پھر وہ کہتا ہے کہ چلیے چیلہ نہیں تو اپنا گرو ہی بنا لے آج کل کے مرید اور مریدریاں جو ہے نا یہ دراصل گرو بننا چاہتی ہیں مریدوں کو تو خیر ہم کچھ تھوڑی بہت اجازت دے رہے تھے چلو بنے اور رہ جیسے کہ مریدات کو کیا کرے ہندو کو اپنا گرو کیسے بنا لے لاہ لوگوں کو ہدایت سب کو اپنی مرضی کے مطابق بنانے آپل بڑی مشکل سے آتی ہے بنتا ہے رگڑے لات جب ہے دل. کچھ نہ پوچھو دل بڑی مشکل سے کیا کہ عدلہ تعالیٰ دین کے ہاتھ را فرما دو کل کے دھیان میں میں نے بتایا تھا کہ میں نے خواتین سے یہ کہا ہے کہ گھر کے کام خود کیا کریں اور اگر گھر میں زیادہ کام نہیں تو یہاں بھیج دیا کریں یہاں تو بہت کام ہے پردے کے ساتھ یہاں کام کروائیں گے مقصد ان سے کام لینا نہیں کام کرنے والے تو بہت ہیں بحمد اللہ تعالی مقصد ان کی اصلاح ہے جن خواتین کو میں مشورہ دیتا ہوں ان میں ایک بات یہ بھی ہوتی ہے کہ اپنے گھر میں چکیاں پیسے آٹا بازار سے خریدنے کی بجائے بازار سے گیہوں لائیں گھر میں چکی پر پیسے وہ آٹا خالص بھی ملے گا بازار کے آٹے میں تو ملاوٹ ہوتی ہے گیہوں لا کر گھر میں پیسیں گے ایک فائدہ یہ کہ آٹا خالص ہوگا دوسرا یہ کہ مشین پر جو آٹا پیستے ہیں اس میں اس کا جاور تو جل جاتا ہے چکی کا پیسا ہوا آٹا صحت کے لیے ناخ ہوتا ہے تیسری بات یہ کہ ورزش ہوتی رہے گی چوتھی بات یہ کہ مشغولی رہے گی فارغ نہیں بیٹھیں گی یہ فراغت ان کو تباہ کر رہی ہے فارغ بیٹھنے سے عورتیں تباہ ہو رہی ہیں پانچواں فائدہ یہ کہ روز بھر قبر کا علاج ہوگا عورت میں کم حوصلہ ہوتی ہیں کم ظرف ہوتی ہیں تھوڑا سا کوئی کمال اللہ تعالی ان کو دے دیتے ہیں تو یہ پھر بہت اونچی سمجھتی ہیں کہ بہت اونچی پرواز پر پہنچ گئی ہیں ایسی عورتیں میری علم ہیں گہوں گیہوں پیسا کریں گھر میں گھر میں گھر کی چکی کا پیسا ہوا آٹا کھایا کریں اس سے بھی اگر دماغ صاحب نہیں ہوتا تو بھر بھر بوریاں پاجبان کو آٹا بھیجا کرے پر جو نسخہ بتایا تھا اس میں یہ بھی داخل ہے مردوں کو بھی اپنی تعریف اور اپنا کمال وہ بھی ہضم نہیں ہوتا عورتیں تو ویسے بہت کمزر ہوتی ہیں ان کو کہاں ہزم ہو لوگ اور علاج سوچتے ہیں لڑکیوں کی فراغت کا کہتے ہیں فارغ گھر میں بیٹھی رہتی ہیں تو ان کی صحت بھی خراب ہوتی ہے اور پھر بیٹھی بیٹھی یا لیٹی رہتی سارا دن جمایاں لیتی لیتی دماغ میں بھی منتشر خیالات کٹ لگانے لگتے ہیں کبھی کچھ خیال کبھی کچھ خیال گنہوں کے خیالات بھڑکتے ہیں تو اس لیے ان کو مشغول کرنا چاہیے یہ بہت ضروری بات اب بتا رہا ہوں ایک وجہ علاج لوگ لڑکیوں کو مشغول کیوں رکھنا چاہتے ہیں اس لیے کہ یہ خالی گھر میں رہتی ہیں تو ان کی صحت بھی خراب ہو جاتی ہے اور دماغ بھی خراب ہو جاتا ہے سوچتے سوچتے برے برے خیال در آئیں گے تو یہ مشغول رہیں فراغت کو سمجھتے ہیں کہ تباہ کن ہے لڑکیوں کے مشغول رہنے کو سمجھتے ہیں کہ یہ اس کی بہتری ہے اتنی بات تو اسی ہے مگر مشغول کس کام میں رکھا جائے اس بارے میں اسلام کا حکم تو ایک ہے مگر آج کل کے مسٹر بھی مولوی بھی یہ سارے کے سارے ان کے آکڑے ٹیڑھی ہو گئی ہیں اسلام کا حکم اس پر عمل نہیں کرتے یہ اپنی تدبیریں چلاتے اسلام کا حکم تو یہ ہے کہ عورتوں کا کام ہے گھر میں رہنا گھر میں رہ کر گھر کے کام کریں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی علیہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنما میں کام تقسیم فرما دی ال رضی اللہ تعالی نے سے فرمایا کہ باہر کے کام آپ کے ذمہ ہیں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ گھر کے کام آپ کے ذمہ ہیں اور چکی پیسا کرو وہ تو خود چکی پیستی تھی خود چکی پیس کر آٹا اس کا کھاتی تھی مگر آج کے انسان نے گناہ کر کر کے گناہ کر کر کے اس کے آکل بالکل میس ہو گئی ہے آکل کا دیوالا نکل گیا ہے یہ جی لڑکیوں کو مشغول کیسے کرتے ہیں فارض رہیں گی تو خراب ہو جائیں گی مشغول کیسے کریں اس کے ان کے ہاں تین نسے ہیں ایک تو یہ کہ اسکولوں کالجوں میں پڑھاؤ مشغول رہے دوسرا یہ ہے کہ جامعت بنات میں پڑھاؤ دینی مدارس ان میں پڑھاؤ ان کو وہ مشغول رہیں گی تیسرا یہ ہے کہ دراصل صحت میں کچھ کمی ہوئی تو ڈاکٹر کہہ دیتے ہیں کہ ان کو تفریح کرو باہر جائے سیر و تفریح کیا کرے ان کی صحت کو درست رکھنے کے لیے مشہور رکھنے کے لیے یہ تین نسخے استعمال کرتے ہیں حالانکہ شوری لحاظ سے بھی اور آخری لحاظ سے بھی یہ تینوں نسخے بہت سخت مبیر ہیں سن فاطر ہیں لڑکیوں کے لیے اس کی مثال تو ایسی ہوگی جیسے گدے کی دم کے نیچے کانٹا لگ گیا اس کا جب درد ہوا تو وہ دم لگا رہا ہے علاج کر رہا ہے اس خود ہی ڈاکٹر بنا ہوا گدے کی دم کے نیچے لگا کانٹا جب درد ہوا تو زور سے دم لگائی وہ کانٹا تو نیچے تھا اپنے ران پر جب دم لگائی تو اور آ اور درد بڑھ گیا پھر علاج خود ہی کرتے دگائی کا جو ٹھہرا کہیں پہنچ جاتا دارلستان میں تو اس کا علاج کر دیتے مگر وہ اس کو اتنی حقل کون بتایا کہ تیرا علاج دارلستان میں ہو جائے گا وہ تو وہی اپنے اپنے لگا رہا ہے لگا رہا है اور کاٹا और آگے جا رہا ہے اسکول اور کالج میں پڑھنے والی لڑکیوں کو تو چھوڑیے جامعات میں جو عالمات بن رہی ہے ان کے حالات کا مجھے بہت بہت زیادہ بہت زیادہ کیا بتاؤں کہ کی حاصل میں کیا کیا خوابیا ہیں کتنے کتنے فسادات ہیں اور فساد تو فساتور اپنی جگہ پر یہ والدین کی بھی باغیات اور جہاں شادی ہو جاتی ہے تو اپنے شور کو بھی باغیات نافرمانی کرتی ہیں والدین کی بھی نافرمانی شور کی بھی نافرمانی اس لیے کہ ان کے خیال میں تو یہ ہوتا ہے کہ یہ بہت بڑی عالمہ بن گئی ہیں کتنی عالمہ بن گئیں کہ اب ان کو کسی کا ختم ماننے کی ضرورت ہی نہیں یہ سارا کچھ خود ہی اس طریقے سے تباہی آ رہی ہے مجھے معلوم ہے کہ میری یہ بات ماننے کا کوئی بھی نہیں پوری کراچی میں بلکہ یوں سمجھیں کہ پورے پاکستان میں یا پوری دنیا میں جہاں تک میرا آئرن ہے پوری دنیا میں جہاں تک مجھے معلومات ہیں صرف ایک خاندان ایسا ہے جن کی لڑکیاں گھروں میں خود کام کرتی ہیں ملازمہ معاشی وغیرہ کوئی بھی نہیں ہے گھر کا پورا کام جھاڑ پونچھ فرشوں کی دھلائی وغیرہ کپڑوں کی دھلائی سارے کا سارا کام وہ خود کر رہے ہیں حالانکہ دنیا کے لحاظ سے بہت بڑے مالدار ہیں یہ نہیں ہے کہ وہ کچھ مستری نے اس لیے کر رہے ہیں ہیں بہت اونچے طبقے کی مالدار ہیں مگر سارا کام خود کر رہے ہیں تو مجھے علم ہے तो कोई बात کوئی بات مانے گا ہی نہیں ان کو تو یہی بس اس کے لیے اسکول میں جائے کالج میں جائے اور وہاں سے سمجھتے ہیں کسی کو ہدایت ہوگی کہ چلو کسی جام ہمیں بھیج دے جام یا دل بنا میں بھی ساری ایسی ہی ہوتی ہے دو اور ایک عورت اتنا دو ہو جائیں تو ڈبل فیتنا تین ہو جائے تو ٹریپل فیتنا چار ہو جائے تو چار پل فیتنا پانچ ہو جائے تو پانچ پر چھ پر سات پر دس ہو گئی تو پھر تو کچھ نہ پوچھ عورتوں کا اجتماع خود ہی فیتنا ہے اسی لیے جامع آج کے جو استاد ہیں وہ بھی اور جو تعریفات وہ بھی ساری کی ساری فیتلوں میں ملوث ہیں برا برابر بھی ان کے دل میں آخرت کا خوف نہیں ہوتا پیر تو لیتی ہے مگر یہ علم ان کے دل میں آخر کیوں نہیں کرتا بات یہ ہے کہ ماحول صحیح نہیں جب ماحول خراب ہوتا ہے پڑھنے والے بھی پڑھانے والے بھی سارے کے سارے واہرن اگر فاسق نہیں تو ان کے علوب فاسق ہیں دل ان کے فاسق ہیں تو ایسے برے ماحول میں جب عورتیں جائیں گی تو ان کی اشرح کیسے ہو سکے گی لڑکیوں کی اشرح کا طریقہ صرف ایک صرف ایک صرف ایک گھر میں بٹھاؤ گھر میں جتنے کام ہیں وہ تو کراتے ہیں ملازمات سے है رکھی ہوئی ہے اور نہ کھانے پکانے کا کا لڑکیوں کو سکھاتے ہیں نہ جھاڑ پونچھ کا نہ جھاڑو دینے کرنے کا اور نہ کچھ اور بھی گھر کا کچھ بھی نہیں فارغ خرا کے رہتی رہتی ہیں یا پھر کہتے ہیں طبیعت خراب ہوگی تو ڈاکٹر نے بتا دیا کہ فری کرواتا پھر ایک مستقل مضمون ہے عورتوں کی تفریح واجن اس بارے میں کل بھی بات بتائی تھی جب بھی کوئی عورت یہ کہتی ہے خود تو ہوتی ہے دیندار اپنے کو اللہ سمجھتی ہے دیندار ہے پھر مجھ سے فون پر پوچھتی ہیں طبیعت خراب رہنے لگی ہے ڈاکٹر نے بتایا ہے کہ باہر نکلا کرو تفریح کیا کرو تم پردے کے ساتھ چلی جایا کریں اپنی گاڑی میں بیٹھ کر فلاں پارک میں یا فلاں پارک میں ایسے ذرا پردے میں تھوڑی سی ہم چل لیا کریں یا گاڑی میں بیٹھ کر باہر چکر لگا لیا کرے مجھ سے اجازت چاہتی تو میں ان کو یہ بتا کرتا ہوں کہ تو جو تکلیف ہے بیماری ہے وہ اس لیے ہے کہ چکی نہیں پیستی ہے گھر میں بیٹھ کر چکی پیسی چکی دیکھے سب بیماریوں کا اراد ہو جائے گا ڈاکٹر جو بتاتے ہیں کہ باہر نکل کر تفریح کریں بسر کہ ڈاکٹر خود بے دین ہے یہ معاملہ ہے ڈاکٹر بھی بے دین لڑکیاں بھی بے دین تو ان کو وہی راستہ وہ بھی کراتے ہیں غور کرنے کی بات ہے کہ اللہ تعالی نے اپنی مخلوق مختلف قسم کی پیدا فرمائی ہے مچھلی بغیر پانی کے زندہ نہیں رہ سکتی اگر مچھلی کو کوئی سمجھائے کہ हर وقت پانی میں سمندر کی مچھلی تو तो بھی کھاری پانی میں ہر وقت یہاں پڑی رہتی ہو پانی میں پانی میں چلو بھی مچھلی मछली ہم باہر بھی چڑھتے ہیں ذرا تجھے سیر کروائے شالیمار کی سیر کرواؤں گا اور فلاں باغ یا فلاں باغ کی فلاں پارک کی سیر کرواؤں گا اور خشکی میں جو بنی اسرائیل کے مچھلیاں ہیں طرح طرح کی وہ بھی دکھاؤں گا چلو ذرا باہر سیر کرو یہاں کے یہاں وقت پڑی رہتی ہو اور ایسے بیمار ہو جاؤ گی مر جاؤ گی تو مچھلی کیا کرے گی آپ کے کی نصیحت مانے گی نکلے گی باہر وہ یہ کہہ گئے کہ برے جینا ہے تو پانی میں مرنا ہے تو پانی میں باہر نہیں نکلوں گی زبردستی نکال دیا تو تڑپ تڑپ کر چند منٹوں میں ختم ہوں اللہ تعالیٰ نے ان کو تو ایسے بنایا دوسرے مخلوق یہ ہے کہ وہ اگر پانی میں تھوڑی دے رہے تو اس میں مر جائیں اللہ تعالیٰ نے مخلوق مختلف قسم کی بنائی ہے نا اسی طریقے سے دو انسانوں میں سے دو مخلوق الگ الگ ہیں انسانوں میں سے اللہ کے بندے اور شیفان کے بندے یہ دو قسم کہنے میں تو وہ بھی انسان ہے وہ بھی انسان ہے مگر دونوں قسمیں بالکل الگ الگ ہیں ایک قسم ہے اللہ کے بندوں کی دوسری قسم ہے شیفان کے بندوں کی اللہ کے بندے اور بندیاں بات و عورتوں کی ہو رہی ہے جو عورتیں اللہ کی بندیاں ہیں ان کی صحت گھر میں بند رہنے میں بہتر ہوتی ہے ان کا گھر کتنا ہی تنگ ہو کتنا ہی تنگ ہو ہوا کا بھی گزر نہ ہو روشنی کا بھی گزر نہ ہو کیسا ہی تنگ و تاریخ ہو مگر اللہ کی بندی اگر ہے تو اس کی صحت اللہ تعالی بند مقام میں اس کی صحت کا راز اسی میں رکھتے ہیں اس کے بارے جو شیطان کی بندیاں ہیں ان وہ گھر میں بند رہتی ہیں تو بیمار ہو جاتی ہیں ان کی صحت اس میں رکھی ہے کہ جاؤ کچھ لوگوں کو نمائش خود بھی کرو اور اپنی نمائش بھی لوگوں کو کچھ دکھاؤ آوارہ گرتی رہو ان کی صحت اس میں ہوتی ہے اس لیے میں نے ایک بنا دیا تھرمامیٹر جو کوئی خاتون بھی کہتی ہے کہ میری صحت خراب رہنے لگی اور ڈاکٹر نے بتایا ہے کہ باہر نکل کر تفریح کیا کریں تو میں اس سے یہ کہا کرتا ہوں کہ ٹھیک ہے باہر نکل کر تفریح کر کے پھر نتیجہ مجھے بتائیں اگر باہر کی تفریح سے تیری صحت پر اچھا اثر پڑا تو تم یقیناً یقیناً یقیناً بے وقت یقینی بات ہے کہ تو بے تین ہے پچھلے کہ باہر کی تفریح جو ہے وہ بے دینوں ہی کو مواقف آتی ہے عورتوں کی بات کر رہا ہوں مردوں کی بات الگ سے وہ بعد میں بتاؤں گا دین عورتوں کو باہر کی تفریح سے فائدہ ہوتا ہے دیندار عورتوں کو گھر میں بند رہنے سے ان کی بھی اس کو فائدہ ہوتا ہے تو جب وہ کوئی زیادہ کہتی ہے تو میں کہہ دیا کرتا ہوں اچھا ٹھیک ہے ڈاکٹر نے بتا دیا تو اس کے مشورے پر حمل کر لو دو چار دن کے بعد مجھے بتائیں اگر باہر جا کر طبیعت خراب ہو رہی ہے تو تو دیندار ہے اچھا تجربہ ہو جب گھر میں بیٹھو اور اگر باہر جا کر تیری طبیعت اس میں صحت وغیرہ ٹھیک ہو رہی ہے تو سمجھ رہے پکی دین بار پکی بے دین ہے تو مجھ سے تعلق مت رکھو جاؤ کہ بے دینوں کے ساتھ ایرا رہو جا کر وہ ٹھیک ہو جاتی ہے اسی طریقے سے مردوں کے لیے بھی دیکھی ہی رہے ہیں سب لوگ اللہ تعالیٰ نے ان کے صحت کے لیے طریقے مختلف رکھے ہیں میرے بارے میں آپ سب اگر دیکھ ہی رہے چوبیس گھنٹے ایک کمرے میں بند رہتا ہوں میں نماز کے لیے آتا ہوں یا پھر ادھر جب حدو وغیرہ کے لیے جاتا ہوں تو برہمدا کی طرف پھر کبھی ان لوگوں کو ادھر سے دیکھنے کے لیے اپنے طلبہ اور ہارشین وغیرہ کو کن کر کیا حال ہے اوپر سے ذرا مسجد کے چھت پر آ کر کبھی باہر نظر ڈال دیتا ہوں ایسی دو تین منٹ کے لیے باقی سارا وقت ایک کمرے میں بند رہتا ہوں مگر دیکھیے شہد روز بروز پہلے سے بہتر ہو رہی ہے نا کیا بات ہے آخر